السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين ولا ودوان إلا على الظالمين وأشهدوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدوا أن محمدا عبده ورسوله سلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته يليوم الدين وبعد معزز ناظرين ومشاهدين أعج تین اور چھوٹی نشانیاں میں لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں جن میں سے ایک یہ کیا ہے کہ قیامت سے پہلے یہودیوں سے بڑی عظیم جنگ ہوگی دوسری نشانی درختوں کا بولنا تیسری نشانی پتھروں کا بولنا یہ نشانیاں ہیں قیامت کی چھوٹی نشانیاں جو قیامت سے پہلے واقع ہوں گی کیونکہ جس نے ان نشانیوں کے بارے میں ہمیں اطلاع دی ہے وہ صادق مصدوق ہیں نبی برحق ہیں اللہ رب العالمین کے آخری رسول ہیں جو یہودیوں سے جنگ ہوگی اس میں مسلمان فتح یاب ہوں گے اور یہودی شکست سے دوچار ہوں گے اس جنگ میں شجر و حجر کو اللہ رب العالمین بولنے کی طاقت عطا کر دے گا اور وہ پکار پکار کر کے مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور اپنے پیچھے چھپے ہوئے یہودیوں کو قتل کرنے کی دعوت دیں گے یہ نشانی ابھی پوری نہیں ہوئی ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے جو بعد میں پوری ہوگی اسرائیل میں یہودیوں کا جمع ہونا یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک عظیم حکمت کے تحت ہو رہا ہے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وہ آسان تکر خیر ووخیرالکم کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو ہو سکتا ہے اسی کے اندر تمہارے لیے خیر ہو اللہ رب العالمین ہی جاننے والا ہے ہم نہیں جانتے تو ان کا اکٹھے ہونا ہونے میں ہو سکتا ہے خیر ہو اللہ بہتر جاننے والا ہے کیونکہ اگر وہ مختلف ملکوں میں ہوتے تو ظاہر بات ہے ان سے قتال کرنا تقریباً ناممکن تھا اس لیے بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ سارے یہودی ایک ملک کے اندر جمع ہو رہے ہیں اللہ بہتر جاننے والا ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہودیوں سے بڑی جنگ ہوگی درخت اور پتھر سب بولیں گے اور مسلمانوں کو پکار پکار کر کے کہیں گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اسے تم قتل کر دو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے تم سے یہ لڑائی کریں گے لیکن تم ان پر غالب آ جاؤ گے یہاں تک کہ پتھر کہے گا اے مسلمان میرے پیچھے کہ وہودی چھپا ہوا ہے اسے بھی قتل کر دے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اس طریقے سے بہر رضی اللہ, اللہ کی روایت ہے اللّہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے قطال نہیں کر لیں گے مسلمان انہیں قتل کریں گے یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپ جائے گا پتھر اور درخت آواز دیں گے اے مسلمان اے عبداللہ اے میرے پیچھے ایک یہودی ہے آ اسے بھی قتل کر دے گر قد درخت کے سوا کیونکہ وہ یہودیوں کے درخت میں سے ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ جو درخت اور پتھروں کی گفتگو ہوگی یہ حقیقت پر مبنی ہوگی اور یہ اللہ حرب العامین کی قدرت سے ہوگا جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہماری زبان کو بولنے کی طاقت عطا کی ہے اللہ تعالی اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے پتھروں اور درختوں کو, درختوں کو بھی یہ قوت عطا کر دے گا اور پھر وہ بولنا شروع کر دیں گے جس طریقے سے خجور کی شاخ ٹہنی جس پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے اور جب ممبر آپ نے استعمال کرنا شروع کر دیا تو اس سے رونے کی آواز آنے لگی جس طریقے سے چاول پکتا ہنڈی سے آواز آتی ہے ایسے ہی اس سے رونے کی آواز آنے لگی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے تسلی دی تب جا کر کے اس نے رونا بند کر دیا اس خجور کی ٹہنی کو بولنے کی طاقت کس نے دی اللہ حرب العالمین نے دی اللہ حرب العامین ہر چیز پر قادر ہے اس طریقے سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں مکہ میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتے تھے مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتے تھے کی پتھر بولتا نہیں ہے لیکن اللہ رب العارمین نے اسے طاقت دی قوت دا فرمائی اور وہ بولنا شروع کر دیا لہٰذا یہ اللہ تعالی کی قدرت سے کچھ بےعید نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں درخت اور پتھر بولنا شروع کریں یہی نہیں بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو تسمہ ہم جوتے کے اوپر باندھتے ہیں وہ تسمہ بھی بولے گا ہمیں بتا دے گا ہمارے گھر والوں کے تعلق سے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جو آخری اوقات میں یا آخر میں پوری ہونے والی ہوگی ہوگی تو اس طریقے سے درخت اور جو پتھر ہیں وہ حقیقت میں گفتگو کریں گے ہمیں اس کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں بولنے سے مراد کچھ اور ہے اور بول بتر کیسے بولیں گے درخت کیسے بولیں گے میرے بھائیو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے اگر ہم اپنے جسم پر غور کر لیں تو ہمیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ یہ ساری چیزیں بہت آسان ہیں اللہ رب العالمین کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم کے اندر بہت سارے اعضاء پیدا کر رکھے ہیں اور ہر عضو کے لیے ایک ایک ذمہ داری اللہ نے اسے عطا کی ہے زبان کی ذمہ داری بولنے کی ہے زبان بولتی ہے ایسے ہی چکھنے کی ذمہ داری اگر انسان اپنی زبان پر کوئی چیز رکھتا ہے تو فورن زبان بتا دیتی ہے کہ چیز کھٹی ہے میٹھی ہے کڑوی ہے کیسی ہے اللہ نے طاقت زبان کو دی ہے اللہ نے ہاتھ کو پکڑنے کی اور بہت ساری چیزوں کی ذمہ داریاں اور طاقت طا فرمائی ہاتھ اپنی ذمہ داری عطا کر رہا ہے پاؤں کے چلنے کی طاقت ہے کو اللہ نے اسے طاقت دی پاؤں چل رہا ہے آنکھ کو اللہ نے دیکھنے طاقت طا فرمائی آنکھیں ہماری دیکھتی ہیں کان کو اللہ رب العالمین نے سننے کی طاقت آفرمائی ہمارے کان سنتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارے جسم کے اندر جو اعضا ہیں ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے کچھ صلاحیتیں دے رکھی ہیں کچھ طاقتیں دے رکھی ہیں اور ان صلاحیتوں کو وہ استعمال کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی قدرت جو انہیں ملی ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں اور یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی طاقت ہے ہماری زبان میں کوئی مشین فٹ نہیں ہے وہ بھی ہمارے دیگر ازا کے طریقے سے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے وہ بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے چلنے کی طاقت اللہ نے پاؤں کو دی پاؤں چلتا ہے ہاتھ کو اللہ نے جو طاقت دی وہ ہاتھ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے تو یہاں پر کوئی مشین فٹ نہیں ہے سب اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی طاقت ہے قوت ہے جو اللہ نے ان آزا کو عطا کیا ہے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ زبان رکھتے ہیں لیکن اللہ نے انہیں بولنے کی طاقت نہیں دی زبان ہوتے ہوئے بھی وہ بول نہیں سکتے ہیں اللہ نے بولنے کی طاقت ان کو نہیں تا فرمائی آپ جانوروں کو دیکھ لیں جانوروں کے پاس بھی زبان ہے لیکن بول نہیں سکتے وہ چل سکتے ہیں چیخ سکتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے کتنے انسان جن کے پاس زبان ہے لیکن بول نہیں سکتے اللہ نے یہ طاقت ان کو نہیں دی تو ہمارے آزاد جو بھی کچھ بھی کرتے ہیں یا ہم جو بھی کرتے ہیں وہ سب اللہ ہر ملامن کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی طاقت ہے لہذا یہ طاقت ہمیں جو اللہ نے دی ہے بولنے کی ہماری زبان کو یہ طاقت اللہ ابام درختوں درختوں کو دے دے گا پتھروں کو دے دے گا ہمارے تسمے کو دے دے گا جیسے اللہ نے حضور کی ٹہنی کو طاقت دے دی پتھروں کو طاقت دے دی وہ ہمارے نبی کو سلام کیا کرتے تھے تو ایسی اللہ رب الامن یہ طاقت انہیں دے دے گا اور قیامت کے دن اللہ ابلامن ہمارے اعضا کو بولنے کی طاقت دے گا ہمارے ہاتھ بولیں گے ہمارے پاؤں بولیں گے زبان پر مہر لگ جائے گی اور جو زبان کو دنیا میں اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے وہ قیامت کے دن اللہ حرب الامن ہمارے عادہ اور ہاتھ اور پاؤں کو اللہ اللہن عطا کر دے گا لہذا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے یہ سب کے سب اللہ بلامین کی قدرت کا کمال ہے اس میں آدھا اور جوارے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ شجر و حجر کا بولنا یہ ان کی اپنی قدرت سے نہیں بلکہ اللہ ہرب الامن کے حکم سے اور اس کی قدرت سے اور اس کی اجازت سے ہوگا لہذا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے یہودیوں سے بڑی جنگ ہوگی درخت بولیں گے پتھر بولیں گے اور یہ ساری چیزیں قیامت سے پہلے واقع ہوں گی اور ابھی یہ نشانیاں واقع نہیں ہوئی ہے یہودیوں سے یہاں لڑائی جو مراد ہے بڑی لڑائی مراد ہے یہودیوں سے اس سے پہلے لڑائیاں ہوئی ہیں لیکن وہ لڑائیاں مراد نہیں ہیں بلکہ وہ لڑائی مراد ہے جو قیامت سے پہلے ہوگی جو ابھی فی الحال واقع نہیں ہوئی ہے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ ایسے ہی واقع ہوں گے جیسے شادی مصدوق مزدوق جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہر برہین ہم سب کے حفاظ فرمائے اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے توحید پر قائم رکھے اللہ ہمیں نیک کامال کی توفیق دے اور اللہ البرہین دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان سب کی اللّہ البراہین حفاظ فرمائے اور اللہ ہر ان سب کو ہم کو دین پر اپ نبی کی سنت پر قائم رکھے عامر ابر عالمین و صلی اللہ علبین محمد و علی و صابز معین و جداقب اللہ خیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ